السلام علیکم اسلام ہم آپ کے سامنے دو عالموں کا مکالمہ سوال جواب پیش کرنے جا رہے ہیں دونوں کا دعویٰ کی علم تین ہیں اور وہ لیکن دیکھیے ان دونوں کے بیان میں ہے اور فیصلہ ہم عدالت چھوڑ رہے ہیں تأخذ من سوال و جوابه في الموت بعد الله تعالى جواب و إيمة و كواهي و سواء أفضل سواء اللي يوجد كيف تأخذ من قوم باطنك درخب و براء نحن نحمده و نستعينه و نتخصره و نقنر بديل و نتوقر عليه و نعوذ بالله من شعوره من من يحدي إلاه فلا قبل له ومن يظلئ فلا حدي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد النبض هو رسوله بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث بي محمد صلى الله عليه وسلم واشهر الأمور محجفاتها وكل محجفة بك وقل اللهم دعاتنا بلالة وقل في كلام أعوذ بالله من الشيطان الرحيم الرحمن الرحيم فبذ حديث بعده يؤمنون ماذا ظلماء اكرام مقدر بذركه नौजवान भाइयों का ताल्लुक रखते हैं अभी اپنا بیانے جا رہی ہوں آپ کو ان کا بیان سماج پر مارے گے بنگلور کی ایک مسجد میں ایک مٹیل ہیں हमारे बेंगलोर के अहबाब में उनकी कुछ कैफिटें मुझ तक पहुँचाई मैंने वो तमाम कैफिटें सुनी पूरी तकरीर में कुरान और हदीत का सही पता नहीं صرف اور صرف پہلے حقیقوں کو کامیاں گئی اور تقریب کسی عادم کا نہیں ہو سکتا ارے کم نے انگریز کا بچہ کی اولاد بتائیے تقریر اور یہ انداز کلام کا محبت مولانا سید بنوراسمی جو نمائندے ہیں اور ان کی زبان دیکھیے کس طریقے سے چل رہی ہے अगरे <سؤال> अगरे بہت زیادہ ان کی زبان چل رہی ہے سمجھ کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس کے حق میں یہ پھول بن رہے ہیں یا گاڑی ہو گیا ہرفی لوڈوں سے ہر بھی اللہ ہر فی والوں سے نہوائے کھانے کیوں جاتے ہو رنگی کھانے کیوں جاتے ہو متکاری کے انڈوں پر انداز کرنا چار مینار ہاتھ مینار میں جا کر حال حدیث کے مسلب کو قبول کر لینا حلے حدیث کے مطلب کو قبول کرنے کے بعد اور حدیث کے طریقے پر غصہ کر لینا, مطلب کر لینا. مطلب ایک ایک نئی ایک, ایک, ایک a okay. की पूरी जमात बना देता है वो जो काटते रहते उनके उनसे उनकी गाड़ियाँ की गरीब है कि उनके पास इनसे लड़ने के लिए दलाई नहीं है पार्थ में पार्थ जो दलाई ने और उनका ये दावा भी है की जब हबीब सभी हबीब किसी गली खोसी में होता है اس سے تمام حساب بڑھ جاتی ہے اور وہ مساج سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے دیکھے کہ مولانا سعود امر شاہ خاطر صاحب جس کسی بات کو اپنی زبان سے کیسے تبدیل کر رہے ہیں ضرورت ہے مسلم کے اندر اس طرح اور عمر مسلمانوں کے اندر ختم ہو کر استفاق اور اشتہار پھیلنا ہوتا اور اقتباس پیدا کرنا ہے تو یہ نام نہ جن کو اپنے اپنی مسجدوں کے اندر بہت سب ہے بچوں کو نہیں ہے ہمارے گارجن سے ان کے دلوں میں سیکھنا چاہیں گے کہ شاید تو محمدی نماز پڑھو گے حالت کی نماز پڑھو گے آئے डालेगा मंदिरों में बोझ लगाने का अंग्रेज की जरूरत नो अंग्रेज के बच्चे की इजाज़त नहीं महीने में न लाए दुकानों में न लाए बात करना चाहे वापस भेज देने बुजुर्गो को माना है अदावी को माना है लाते रहते उनके गालियाँ इस बात की बड़ी पास दिल लड़ने के लिए डरायी गयी है मैंने कहा था بولوشا دینے والا جائے گا بچے کو کاشیا دینے والا گزرے والے کو گاجیہ دینے والا مسلمان کو ہاتھ کے پیڑ پر لکھائے اور گاڑی والے مریض غیر مخلیض کو پیر پر لگائے اڈا کی قدم وہ بے نمازی ہوگا گاڑی والا مسلمان چہرے پر لور ہوگا اور گاڑی والا غیر مخلف ہوگا چہرے پر جوہریوں کی لاگت پر کشمیر ہوگی اگر ہی دور میں بہت بڑا ہے تمام دلائی کے خاتمے کا علاج ماڈر دور میں جا گیا پچاس سواریوں پر اترا ہے ماڈرن دور میں کام دڑائی کے ہاتھ میں ڈالے گا تو ایک محلے میں اگر کوئی کو ہوتی دوسرا کے دانت ہوتی ہے پوری زمانت بنا لیتا ہے اگلا شکرہ لاؤ اس ٹکڑے سے تو بات ہے گی یہ تین بات والوں ایک کہ مخالفت لوگ کرتے ہی رہیں گے ان سے کھگڑا ہوتا ہی رہے گا اور یہ برابر پھگڑتے رہیں گے کہاں دیکھو جہاں دیکھو کھگا ہو رہا ہے यादी के पास बता रही है की ये बराबर झगड़ते रहेंगे और मुखालमत बराबर होगी चुप हो जाए तो मुखालमत का नहीं होता ये लोग बता रहे मनकाल की ये नहीं बैठेंगे झगड़ा करते रहेंगे मुखालमत होती रहेगी सही बात याद की ये चुप नहीं बैठने वाले मुखालत होगी तो बैठेंगे बोलते रहेंगे और बोलेंगे तो मुखालमत होगी اور ابھی تو بات بتائیے مخالفت ہوگی لیکن مخالفت کا کوئی جماعت کے اوپر نہیں ہوگا لا یور کون لوگ جن کو نقصان نہیں پہنچا سکتے من یسو بتائیے جو اس کی مخالفت کریں گے کسی بھی میدان میں ان سے تکلیف نہیں پڑا سکتے چاہے وہ میدان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہ بھی ہے तो, करके तो उनके पास लचर और बाकी और कोई बात अब अब नहीं होगी एक अभी आप सुने गेन के साथ बाजी बलाइन के सिवाई किस किस कस्म ऐसी प्रेस करते हैं और आई वो देखें आइए सुने की वो अल्लाह के हादीब के हादीत किस तरह मज़ाक कर सकेंगे और ये अजगर साहब अजगर शाहब ने अल्लाह के नबीमत अंदाज में पुलिस करके लोगो के पैसे बचकाने की कोशिश कर रहे हैं सुनिए एक बाइक का बुखार बना हुआ है अरे बड़ा गंभीर है अपना दूध खिला ले आपकी लगाई अवधार हो जाएगी और बुखारी शहीद खुद रहा है अब बुखारी बराबर है اب کوئی لمبی دو گی چار گسی لائن والا کوئی غیر مکسی تمہارے گھر پہنچائے اب مردہ کرنا مشکل ہو جائے اب دودھ پلانے کے لیے تمہاری دی وقت تیار ہو جائے اب گوت بھی دے کر کوئی سونے بچے کی طرح موٹ میٹر اب سو نہیں سکتے جب کھڑا ہو کر تک بھی ملے گا نہ کرے مسجد کر دو گا غیر مکئی بھی مجھوب مجھے جمع بنائے کیا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلیم کا خطبہ دے رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں اس نے حضرت کے تھے اور مسجد میں داخل ہے جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں تو تحفظ ہوتے ہی بیٹھ گئے ربول اللہ صلاح نے دیکھا کیے ہیں اور کون بیٹھ گئے بچانا سب گئے آپ سے अगर जब सुख खड़े हो गए आपने फर्माया की दो पड़े और जरा हल्की पद सुग आए जरा दो अकाश पड़े बैठ गए देख करके रसूला सोलह ने खड़ा किया और हुक्म दिया की दो अकात पढ़ो हल्की पढ़ो कुछ और उसके बाद आपने वसूल बताया जाती हुआ کوئی یہ رول بتایا جا رہا ہے جا کمی شموش امام دے رہا کا کوئی آئے دو رکعت پڑھ لے <متحدث> <والی حاضر> اس کو چاہیے کہ وہ دو رکعت ہلکی پڑھے یہ صاحب کے بدلنے والے بولتے ہیں جب امام سی کے اوپر کھڑا ہو جائے تو اس کو دو رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے خطبہ سنتا جائے ان کو امام کی طرف سے ایک منقطع ایک منقطع کا موقوف لگائے وہ جسے اللہ محبت مستری لکھا ہے اس کو موقوف بھی کہہ دیا خراج والا کلام بھلائی جادی لگ رہی ہے تو جادوگر لگ رہا ہے یہ محفل مسجد میں نبی کا طریقہ نہیں ہوتا بولنے کا براجل امام بلا جل امام بلام کلام کلام جب جب امام نکلے تو نہ تو کوئی نماز ہے اور نہ تو بات ہے ہٹی سے ہٹی سے मौजूद है और उसके मुकाबले में दयापने वाले मौकूफ़ विवाद खुबार है बताइए हजीजें सही विवाद के मुकाबले में ये मौकूफ़ अभी चलेगी लेकिन चलाने आरोप मुझे चला रहे इसलिए मामले वही हुआ उनके जमा में यही बात करिए कोई आदमी सोलखार پڑھے امام خودہ دینے کے لیے کہ روایت صحیح مسلم کی روایت سر تم نے کیا جاتا ہے؟ حدیث کیا لیکن کیا صحیح. سے کوئی جمعہ دن ولی امام یقصف. اور امام خودہ کر دو رکھا پڑھے صحیح, صحیح, صحیح, صحیح ہے رومرت پر ایسا ہوا صلی اللہ وسلم کے سامنے مربوع اور مستقبل ہے بھنت کے اندر کہیں بھی کرتا نہیں مسلم رہا ہی نہیں یہ روایت مستقبل ہے تو سارے لڑائی جب موجود ہے تو عمل کیوں نہیں کرتا آپ کے ایسے کڑھائی جن کا جب نہیں کیا جا سکے ایسے لڑائی دوسروں کے پاس جو ہمارے پاس لڑائی ہے صحیح کا نہیں ہوئے اگر صحیح ہے تو وہ برہان نہیں ہوئے تمہاری گریل ہے کس طرح اور شہید کو لاش پاتا ہے محبیز ہے تو تحرائی کو مطالبہ شریر کا نہیں مطالبہ سلطان کا اور مطالبہ برہان کا کتنی باتیں معلوم سے بات عزیز کرتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے لا تصال کا مساد بتا رہا ہے اور سماجی آ رہی ہوں گی بات مسلم کا مساد اور بنا کہیں بیٹھے رہے گی یہ رائے رسول رحم رحم کا مساد ہے اور دلائی کے میدان میں کسی میدان میں سامنے والا ان کو چھپ نہیں کر سکتا اور مخالفی کے دوسرے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اچھا یہ جماعت کب تک رہے گی آخری ٹکڑا قیامت آ جائے یعنی زمانے میں قیامت سے لے کر قیامت کی جمع ہوتی رہے گی آپ دل کے دروازے کھول کر کے جماعت کی کھڑکیاں کھول کر کے फैसला करें कि क्या एक हदि से पांच को उड़ान एक हमी से पांच में कुछ साहिबा की बात कही गई है कुछ गर्व की बात कही गई है किस जमात की बात कही गई क्या वो जमात अस्सी जमात है इसलिए कुछ चाहिए चौथी सभी कोई एक नुकता केस किया जाता है जुड़ा है क्या بھی لکڑے کہ احرحی مراد بہت مقیم ہے. ہے کہ جنہوں نے حیبل حدیث میں مناز چلیے منی سے وکٹوریا کی پیداوار تب کا نہیں تولا نہیں غیر مقدم جماعت اگر حدیث کی تعریف کروائی ہے وہ کسی نظران کی تعریف جو حدیث کے لیے نظیبت کیا کرتے ہیں وہ سن کو حدیث کیا کرتے ہیں اس کے لیے زندگی لگایا کرتے ہیں ایک نقطہ پیش کیا جاتا ہے کسی کے بعد نقطے کے ہے وہ لطور نقطۂ تعلیم نکتے कहते हैं की अहरुल हदीस के मुराद बहुत दुखी है आज क्या ऐसी थोड़ी अहरुल हदीत नाम सूरक्ष के जमाने में मुसलमान तो गिर हजरत सिलान की दवा का लगता है कहने वाले लोग मुसलमान को गिर हजरत मूसा के दौर या दे। तो मुसलमान कहते मुसलमान कहते मुस्लिम कहते इस्लाम तो हजरत आजम को दौर देगी मजाहब مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد لے آئے جیسے کہہ دیا محمدی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عیسائی نہیں ہے اب وہ یہودی نہیں ہے وہ اور کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے تو سیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے سات محمد میں آئے ہیں محمدی کہہ دیا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 اور محمد اللہ سمیت کو ماننے والوں نے پاسی دی ہے جہاں پاپیوں کے احتیاط کے لیے سنت محمد معیار ہے زیادہ اہل عزیف اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے اور سنت رسول کا فتح حادیث محمد سے چلتا ہے لہٰذا حادیث محمد یہ معیار ہے, کو ہے سنت کو جاننے کی لہٰذا اہل عزیف اپنے آپ کو اہل احدالعزیز کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سے دوہرا دوں دیگر مزائل سے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ساتھ محمد نہیں آ رہا ہے اسی وجہ سے اپنے آپ کو محمد ہی کہتا ہے اور محمد اللہ وسلم کے ماننے والوں میں پیلا لوگ بھی ہے جہاں پیلا احتیاط کے لیے سنت محمد میں آ رہے تو ہم اپنے آپ کو ایسے سنت کہتے ہیں اور سنت کو جاننے کے گر سے رسول ہے سے محمد ہے یہ آنا سے محمد کی طرف حدیث کرتے ہیں اگر کاغذ منفی آتی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ جانے اور مانے کسی چیز سی بتی ہے قریب کی فصلیں یہ منصوبے سے قریب اور مسلے کریں زیادہ عیدان کی تاریخ ہے زیادہ انسان کی زیادہ اور مانو تاریخ خیوان یار محمدی کہتے ہیں اس وجہ سے اہل سلح کہتے ہیں اس وجہ سے احرح حدیث کہتے اس پہ جو دور کا جواب ہے جی تم اپنے آپ کو اہل حدیث کو کہتے اہل حدیث پر کو کہتے غلط بات دو لمبا سے محتیس اور اہل حدیث محتیس سے مڑا آدیف حدیث. حدیث کو جاننے والا حدیث کی تصدیق کرنے والا حدیث کو بچنے والا اس کو محدود کہتے ہیں عام بل کو محدود کہتے اور حید الحبیز عام ہے عامر بل حدیث کو بھی کہتے اور مراد صرف محدود ہیں محدود کی جماعت ہے اس کا جواب میں بڑے اب آگے کا آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں رہا ہوگا کہ کون کیا چل رہا ہے کون حق پر ہے اور کون نہ آگے اور سنتے جائیے اور اپنے گھروں کو کھولئے دنوں درختوں کو سب آپ کو دور دیجیے یہ دیا تم نے آج کوئی مائک سجامت تک لے کر دونوں الگ الگ ہیں اچھا آپ نے رکھی ہے آپ کا یہ بہت ساری چیزیں ایسی کی جو آپ نہیں کر سکتے مطلب مولانا احمد اللہ فرمائیے میں چاہتی تھی نماز کے لیے آپ نو ویڈیا نہیں رکھ سکتے کیا ہی بیڈیو کی اجازت ہے بلّہ بلنگ کا حدیث ہے इजाजत करें की रबा हुआ संग हमीस है तो ये बेल भी मौजूद है मैं गस्त नौ वीडियो से शादी करना नौ वीडियो आरोप निकालने रखना फिर है अबीब है جواب ہے حدیث کی دو قسمیں ہیں حدیث ممنون استعمال اور حدیث جمع کی بول استعمال تو حدیث کی وہ قسم جو ممنون استعمال ہے اس کی استعمال نہیں کی جا سکتی اور سنت کہتے ہیں ان حدیثوں کو جن کی استعمال نائب اور جن کی استعمال واضح ہے <سطح> اسی وجہ سے استعمال کرنا ہے کہ میری ان حدیثوں کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے تو واقعی استعمال ہے ممنون استعفا حدیث سے اوپر تمہاری ادا نہیں تسلیم کی جائے گی اس کو میں نہیں لا تو گویا حدیث تو اس می ممنون استعمال اور واجب الفاظ تو منول استعمال کے اوپر کیسے آپ عمل کریں گے بیک بند لوگ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اور سنت کہتے ہوئی حدیثوں کو جن پر عمل کرنا ضروری ہے حدیث عام ہے اور سنت خاص इसी वजह से अब्दुल्लाम ने हदीज़ का लफ्ज इस्तेमाल ना करके सुनियत को लफ्ज इस्तेमाल करवाया है कि मेरी उन हदीसों के ऊपर अमन होगा जो वाज्यबुल इज्तेमाल है ठीक है हदीज के अंदर दोनों चीजें मजबूर इस्तेमाल भी और वाज्यबुल इस्तेमाली लेकिन सुनियत उन्हीं हदीजों को कहा जाता है जो जायुल इस्ते है और जो वाज्यबुल इस्तेमाल है अगर हमीज कह दिया जाता था। तो बिजली गा का सोलह पचास बैकवर्ड चुनौती हो जो निकाल करता उस गहराई को अगर समझ नहीं सके या समझने के बाद ही जो उन्होंने तोड़ मरोड़ करके अजीत को पेश करने की कोशिश की दो बात की क्या समझना है हमीश कहते हैं आप उस बैल को जो मजलूर चलाए और आपके बैल आरोप भी तो वाजबु इस्तेल आरोप कहेंगे जो सिर्फ वाजिबुल्ते सुनत में दाखिल नहीं है इसी वजह से रतु ने फर्माया दो कर जा रहा हूँ इसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होते एक अल्लाह अली जुदा और दूसरे मेरी सुन्नत और ये दोनों एक दूसरे ऐसी जुड़ा नहीं हो सकते यहाँ तक ये दोनों हाउस के ऊपर आ जाए तो और सुन्नत के अंदर बहुत मालूम हुआ वैसे यू भी जवाब दिया जा सकता है की आप सुन्नत को मालूम कैसे करेंगे तल्न मालूम कैसे करेंगे हदीसा ही तो आपता है अगर हदीसा हो तो फिर सुनत के ऊपर पता कैसे चलेगा तो आपका यह कहना है की हदीसा के ऊपर अमल नहीं होगा सुनत के ऊपर अमल होगा ये जी की माथा का शेष बात कर پہلے کتاب سے مراد یہود و نظارہ کے آجی اور آج بھی ہے اور عوام بھی ہے جہاں اہم مدیث مراد آجی کی حدیث بھی ہے اور آج بھی حدیث بھی ہے تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ ہم انگریزوں کی اولاد نہیں ہیں اس لیے کہ ہم تو زمانے میں سو ہی ہیں جہاں انگریزوں کا بچہ کہنا یا انگریزوں کی اولاد کہنا یہ حدیثوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے ہزار بیسوں کے اوپر بہت بڑی زیادتی ہے اور ایک طریقے کا یہ تسم ہے تو ثبوت نہ دے سکے تو کتنے کوڑے لگائے جائے والا ہے اسی کوڑے لگائے گئے اس لیے ایک انسان بابط نہ ہو سکے تو اسی کوڑے لگائے گئے ہیں یہ سبس ہے کسی کوڑے لگائے گئے پیدا کرنے والا ہمارا ایک غلط رسم بنانے کی کوشش کیسم میں بنانے کی طرح کی بڑھانے کی کام کرنے کا نہیں چلیے تاکہ عوام کے اندر ایک تعبت پیدا ہو جائے اشتہار پیدا ہو جائے انتبا پیدا ہو جائے زیادہ تر تعریف ہو رہی ہے بڑی تعریف ہو رہی ہے ما أفعل ذلك قلت ذلك الآن آية كالمولادة إن الذين يتقرون بإله ورسلي ويريدون أن يترقوا بين الله ورسلي ويقولون نؤمن بباس فنأكد بباس ويريدون أن يتقروا بل ذلك طبعا أولئك أول قتل الله وآفرنا کرتے ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے رسول کا انکار کرتے رسول کی حادث کا انکار کرتے ہیں اور کیا کرتے وہی ریضول الفن رسو کئی روپی اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریح کرے اور اس کا کام کیا ہے वह पूर्व लग्नों के साथ ही वह पूर्व में बनाश और कहते हैं की हमारे लाते के पास इस्लामी बातों आरोप और पाँच इस्लामी बातों का इंतजार करते है पाँच को मानते हैं और पाँच का इंतजार करते हैं हाँ بہت سارے مذاہب کو ملا کر ایک چوکی کا مربع بنا دیا گیا جس کو کی کہتا ہے وہ وہی کا تمام مذاہب کے حضوروں کو ملا کر کے ایک بیچ بیچ راہ نکال لینا یہی کام اس نے کیا تھا تمام مذاہب کے حضور اور قوانین کو اس کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام مذاہب سے مشترک ہے لہٰذا کچھ قوانین ہندوازم سے لیے کچھ قوانین عیسائیت سے لیے کچھ قوانین یہودیت سے لیے اور کچھ قوانین اسلامی لیے اور ایک ٹیم تیار کیا جس کا نام نہیں لائیے کیا اسی کے بارے میں پرانے حقیقہ یہ حصہ بالکل فٹ نہیں رہتا ہے وہاں ایسے لوگ پکے کافی ہے اور ایسے لوگوں کو ہی تیار کر رکھا اس لیے سننے کے بعد میری سمجھیا آئی اس نے ایک بھٹی میں بڑی تاریخی ہے مہیش بھٹی بھائی تاریخی ہے ہندوستان کا ہمارے نام میمور جانتا جس کا نام ہے مہیش بھائی اس نے کیا مدد کے اندر بڑے بڑے میں ہیں انگریزر اور شرکت نہیں بھاجپا نے جو اپنے آئے ہیں اور وہ فلم بن کر تیار ہو چکی ہے لوگوں کی شام جو مرادی آزادی ایک بچی کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جنگے آزادی کے اوپر کوئی فلم بنا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جنگے آزادی کے اوپر نئے اللہ نے استعمال فرمایا اور میں نے بارے میں بھی اس کے لیے بھی روزہ سنا تھا اس کے لیے بھی روزہ سنا تھا اللہ فرمائد ऐसी बात जो खेल हो ये जो डायलॉग बोले जाते हैं उसमें हकीकत का दायबा होता है जो डायलॉग पूरी फिल्म में बोले जाते हैं हकीकत से उनका कोई तांतुक होता है सारी बातें दूसरी होती है ज्यादा फिल्म से کا لالکل بیٹھتا ہے تو سو لوگ لاہول حبیز خریدتے ہیں اور اس لاہول حدیث نے تو آج ہماری زندگی کو بھی متاثر کرنے کیا اس کی طرف پرانی حکیم نے شاید کیا ہے جو یہ لوگ اللہ کے راستے میں گمراہ کر رہے اور اپنا کی راہ کو چھا کا کا میل ہے अल्लाह की इस्लाम को उन्होंने मजाक बढ़ा दिया है आज से इस्लाम का कितना मजाक उड़ाया जाता है था। सबसे ज्यादा मजाक तो मीडिया बुलाता है बरा गए कहता है तावन लाखने वालों के लिए है क्या पता है बड़ी सजा जो आप देने वालों के लिए बुलाएगा कितना बुरी यहाँ इन साधो के बारे में भी कहा गया बुलाए ये मजाको बुरी उनके लिए रुश्वर पूरा साके भी रुश्वर बुरा और مغل تالقہ اکثر اعظم کی تعصبات تاریخ پڑھا رہے ہیں اور اس کی تاریخ میں رسم الحال ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مطلق مطلق اس وجہ سے اس حلفیت کے اشتناک کی وجہ سے مولانا کو بڑی ہمدردی ہے اس سے بڑی ہمدردی ہے بڑی محفوظ ہے اور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 آپ نے زبانی ان کے کیسے لوگ سبھی کو ہندوستان میں ہم کو مسلس پر عمل پہرا دے سلام ہندوستان کے اندر مسلمان بادشاہ سب کے ساتھ مسلم ساری مشہور اور سارے علم سارے مدارس مقصد ہندوستان کے اندر جن کی زبان یہ آپ سنی کیسے لوگ جن کے مسئلے پر عمل کر یا قرآن حدیث سے کوٹم دور کے پاکستان ہندوستان کے اندر لے کرے وہ لے کر آئے اس زمانے میں سلام کا ریواج بھی نہیں تھا ایک ایسے زمانے میں لے کر آئے کہ اس زمانے میں سلام کا ریواج بھی نہیں تھا ایک ایسے زمانے میں لے کر آئے کہ اس زمانے میں سلام کا رواج بھی نہیں ایک دوسرے کو سرام کیا تو ان کا بیگ کر دیا کا ہوا اور شاہ کے مطابق سارے بادشاہ اور سارے ہنفی المسد تھے اور ساتھ میں شافات صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں شاہ رجحان محدود دہلی سے پہلے سلام کا کوئی نہیں تھا جو اور لوگوں کو شاہ رجاللہ محدود دہلی کی دعوت عجیب لگ رہی تھی جب کہ وہ قرآن و حدیث کی دعوت دے رہے تھے لیکن ہنفی الماؤں نے ان کا بائیکاٹ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہیں تو نہیں, تو نہیں کہ حالات گئے ہیں اور جب آج قرآن و حدیث پیش جاتی ہے تو ایک نیا دن نظر آتا ہے جبکہ شاہ خاتمے صاحب خود اس بات کا اعتراض کر رہے ہیں کہ مسلک مغل بادشاہوں کے دور میں بہت بادشاہ ان کے دور میں پرانو حدیث سے کتنا دور تھا اور دوسری طرف امداد صاحب یہی ماحول بادشاہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں ساری مسجدیں اور سارے سارے مدارس بچے یہ ایسے زمانے میں لے کر آئے کہ ان زمانے میں سلامت عمارا ایک دوسرے کو آتا کرتے تھے نمک خراب کیا خانداد کے دوروں نے کا بیماش کر دیا اسات کے دوروں نے ان کا بیواش کر دیا یہ ابھی آدمی ہے مجھے ہر پیش کر رہا ہے یہ غریب رہا ہے یا ان کا और अब इसका नगल इस इस का नहीं था अकबर आजम की तारीफ बनवा रहे हैं और उसकी तारीफ में रसुल ये कहते हैं की वो भी मसलाँ अल्लाह मसल का इस वजह ऐसी इस हलियत के इस तरह की वजह से मौलाना को बड़ी हमदर्दी है उससे बड़ी हमदर्दी है बड़ी महफत है उससे भगवल दौर के अंदर न? مولانا اجر فری باز نے کے اولیاء اندر لکھا ہے کہ بادشاہوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خطبوں میں سروس شروع نہیں پڑھا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سروس پڑھنا منع کر دیا گیا تھا اور سلام بھی بند کر دیا گیا تھا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا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 حضرت مسلم ہے حضرت نے تم جنگ میں نہیں جانتے گھڑ سکتے جب تک ایمان مالی نہ ہو جاؤ اور تم ایمان مانے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اور مانے نہیں ہو سکتے یہ مت سنو اس کی مت سنو یہ تمہاری تو منصا ہے یا تو کہا جانا کہ گنج میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان میں لے آؤ اور یہ کہا ہے جب تم میں نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں بہت کرو ذرا تم لوگ گنج میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اور ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کی تم آپس محبت نہ کرو بتا دوں جس کی دو, وجہ سے تم ایک دوسرے سے محفوظ کرنے لگو آپ سے سلام ابھی آپ سے درمیان تم سلام گاہ کرو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو طریقہ بتا ایک دو بتایا گیا ملنے کا لیکن موبل سلطنت میں ایک تو رف اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رسبوں کے اندر مغل دیا گیا تھا اور دوسرے ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان سے ملتا تو ابلا وائرس نہیں بولتا تھا کہتا تھا رفیع الدین تقسیمہ درد کرتا ہے رفیل آدھار درد کرتا ہے یعنی سلام کا ہی لے جا گیا تھا سلام ہلکا تھا, تو تھا اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کی اٹھارہ سو دس کے اندر اٹھارہ سو دس عیسوی میں سب سے پہلے چار رحمت اللہ نے اور چار اصو قاصر رحمت اللہ قرآن حسین کام ہندی میں درد اٹھارہ سو دس جانتے ہیں قرآن ادیب کے سرکلے کو چھپوانے والا ایک تھا اللہ قرآن کے نسخے کو چھپوانے والا اور اس کا محرم ابھی سی تھا رحمت اللہ نے اپنے ہمارے نسخہ دیا اور چھپول دو ہندو مدرس سب سے پہلے ہندوستان میں جب چھپوایا گیا تو ہے اور, اور ایک بات آؤ دیجیے اور کسی ذہن میں بتا دیجیے पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं था किसी तरीके ऐसी आदमी से पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं था लोग सिर्फ पढ़ते और पढ़ाते थे उसी के मुताबिक अमल करने के जो एक मैगजीन निकलता था उस नए नजील को एक जगह जमा कर दिया गया उस दिन से अवल में चारे किनारे के अंदर ये बात रखी हुई के हम लोग हतीस को अखबार की तारीद के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब यह हुआ حدیث کو اس لیے نہیں پایا جاتا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے بلکہ حدیث کو اس لیے پایا جاتا تھا تاکہ اس سے یہ اقوال کی نظرت کی جائے تو صحیح افواج کی تعریف کی جائے یہ تھا اس ہندوستان کے اندر حبیض سہار اگر خدا کی قدر پہلے حدیث یہاں نہ ہوتے کتنے والے وہ ہے جو مخالف اس کے قبائلی دو تک صاحب میں خاطمی صاحب نونی ملتا صاحب کو ملے سکا ہے اب کے بال آجم کے مارے یہ ہمارے نئے بندے بھائی ہمارے یہاں بڑھنا ہوتا ہے ہماری زندگی یاد ہے اور ہماری مرد میں اور نہیں ہے یہ تاریخ کی بات ہے کوئی کمر نہیں کوئی کمی نہیں کوئی بداغ نہیں کوئی نیا نہیں کوئی بڑے تکلیف یہ ہے غیر مختلف ہم ان کی تکلیف کر رہے ہیں چلو تم تکلیف خود نہیں مانتے ہو ایمانوں کا ہم تمہاری تکلیف کریں گے تمہارے نہیں سے ان مذاہب بندوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو افارب محمد رہنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے لیکن آج اس کی جگہ بہت ساری اس بندوں نے لے لیا ہے کوئی اپنے آپ کو ہنسی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے کوئی اپنے آپ کو چاپئی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے کوئی اپنے آپ کو مالک کہ فخر محسوس کرتا ہے کوئی اپنے آپ کو ہم بنی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے کوئی اپنے آپ کو آلائی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے کوئی कोई آپ کو چستی کہ کوئی اپنے آپ کو سہنوتی کہلانے میں کوئی اپنے آپ کو نقش بندی کہلانے میں کوئی اپنے آپ کو رضا में میں محسوس کرتا ہوں تو آپ سن رہے ہیں جلال الدین صاحب خاطمی اور مولار کے باتیں جو انہوں نے کیے ہیں مدد صحمین ابھی ہم نے الدین صاحب خاطمی سے سنا کہ کوئی اپنے آپ کو بخر محسوس کرتا ہے تو کوئی اپنے آپ کو شافی اور کوئی کچھ کوئی کچھ مدد سام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کے لحاظ سے نوازا ہے اور وہ صرف اس لیے کیونکہ ہم وہ ندی کی امت ہے جو تمام ندیوں کا سردار اور امام ہے ہم اپنی اس مقدس رسول کی طرف ہم اس مقدس رسول کی طرف کرنے کے بجائے اگر ہم ان کے ایک امتی کی طرف کریں تو کیا یہ ٹھیک بات ہے اچھی بات ہے آپ سے کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں مون مجھے جو کچھ بھی کہا ہے وہ غلط نہیں کہا ہے جس کی شہادت انہوں نے دے رہے ہیں سن رہے تھے صاحب خاتمے کے زبان سے وہ اپنے آپ کو چلانے میں کتنا فخر محسوس کرتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مائیں اور ان کی آل اور اب ابو کیبو عنفربان صاحب کرام کا یہ طریقہ تھا کہ صاحب اکرام جب بھی اللہ کے نبی کا سلم کے سامنے بات کرتے ہمارے ماں باپ تم پر قربان اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ تم پر قربان ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی اللہ کے نبی کا سلم نے کہا تھا کہ عمر جب, جب تم ابھی تک مومن پتی مہم نہیں ہوئے ہو جب تک کہ تم اس بات کی شادت نہ مہیں کہ میں تمہاری جانچ سے زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں اگر تم رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہا تھا کہ اللہ کے نقوص مجھے آپ میری جانچ سے زیادہ پیارے اور عزیز ہیں اللہ اللہ ہاں. تو اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ عمر اپنے بچے مومن ہو ہو تو مجھے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ پر نہیں چاہیے, چاہیے اور کیا کیا کہتے ہیں بہت بڑی آواز آواز اپنے آپ کو حالات पर हमारे सारे मसाइल का हल निकाला जाता है कि रोशनी में हल किया जाता है किसी की रोशनी में हल किया जाता है मसला एक बार समझना तमाम मौत ऐसी लेकर पैदा ऐसी लेकर मौत आरोप तमाम मसाइल इसी किसी ऐसी हम लोग इचाला करते है تجارت سے محبت نہیں تھی دنیا سے محبت نہیں تھی دہلیت سے محبت نہیں تھی انہوں نے اپنے کام کیا تو بتائے تو مشین سے بچہ بڑھا ہوتا ہے منہ مسلے کا ہوتا ہے سڑک ہوتا ہے فرمایا اگر وہ مشین کی آواز مٹانے میں جائے اور کچھ آواز مٹانے میں نہ جائے جسمانی ہوتا ہے ممتا مروایا سارا رکھو گوشت رکھو دیکھو گوشت کہاں ہے نہ جائے ہم سارا تو کار نہ جائے بولو بہن کمان جی کو بتاؤ پران دکھا ہے یہ منترا کی کتابوں میں یہ سمجھداری اکثر سکس کو جو امام ابو ہی رحمت اللہ علیہ کیے گئے اور ہر مسئلے کے جواب میں لاد میں تھا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ مشرقین کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی مشرقین اور کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی آپ نے پتہ لا دوں کو معلوم پھر سوال کیا گیا کہ ملائی کا آپسن ہو یا اندیا گرم شدیل ملا کرام کی رامی فالا ہوا اللہ کے انبیاء یہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا فرشتے جن افضل کون فرشتے افضل ہیں یا انبیاء امبیا فرمائلہ صرف پوچھا گیا کہ دلالا کا دوست سب کھانا حلال ہوتا ہے دلالا سمجھتے کس کو کہتے ہیں یہ پہ ڈائری مرزی کوئی بھی محفوظ لہم جانور جس کا گوشت کھانا شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہے وہ گندگی کھانے لگے حرام چیز کھانے لگے اب محفوظ دینے والی گائے اگر گندگی کھانے لگے سوال یہ ہے کہ یہ گائے چند نہ ہو گئی ہے گندگی کھانے لگی ہے اب اس کو کتنے دنوں تک روکا جائے اس کے بعد اس کا گوشت یا اس کا دودھ استعمال کیا جائے گا کے بارے میں تین گنا کلوشت کب کھایا جائے کیا گیا کہ بچے کو ہٹنے کا وقت کیا ہے بچہ روپ बच्चे का खतना सब किया जाए इसका वक्त क्या है याद मालूम किया गया की कुत्ता जो मोलम हो गरीब से ट्रेंड किया गया हो उसे सब शिकार के लिए लेकर निकला जाए ऐसा वक्त की महत्ला मोलम की शिफ्ट ٹریننگ کب مکمل ہوتی ہے اور کب اسے شکار کے لیے لے جایا جائے تک معلوم ہے پھر پوچھا گیا کہ محمد کے بارے میں آپ کو کیا حکم ہے معلوم ہے کہا کہ گڈے کے جوسے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں گدھا کے پانی میں منہ ڈالتے کا منہ ڈالتے ہیں گڈے کے جوھے کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں بولے معلوم نہیں کہ مسجدوں کو پینٹ کرنا مسجدوں کے اندر نقش و ندار کرنا یہ کیسا ہے سامان پوچھا گیا چیزیں بتائیے کہ جنات کو کیا قیامت کے دن انسانوں کی طرح ہی بدلا دیا جائے گا جیسے انسان جنت پہ گی, میں جائیں گے یا گنڈ میں جائیں گے ایسے ہی کیا جنات بھی جنت و جانت کے اندر جائیں گے یہ دعوا کہ ہمارے امام کو تمام الجھے ہوئے مسائل کا حل معلوم تھا تو آپ نے ایک جگہ پر ان نو مسائل کے بارے میں لاگ رکھیے گا مسلم آپ لوگ آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے یہ کیا کروا رہے ہوں یہ امید ہے اور آپ لوگوں کے دل و دماغ سے بہت سارے شکوک و شبہات بھی دور ہوئے ہوں گے ہمیں امید کرتے ہیں اور ہم بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان جو, جو ہم ہم ہم ہم ہم ہمارے دلوں میں نفرت پائی جاتی ہے اسے ختم کریں اور ہم کتاب و سنت پر اللہ کے رسول کے طریقے پر جمع ہو جائے تو میرا سامنے یہی ایک مقصد ہے دوسرا وہی مقصد کسی کسی کی طرف اس کا کرنا یا کسی کو بڑا بھلا کھینچنا اس کا مقصد بالکل نہیں ہے تو آپ آگے سماج فرمائیے اور کیا فرما رہے ہیں اللہ کی کتاب کے بعد پڑھنے ہے تو آپ نے سنا شاہ صاحب خاصمی یہ فرما رہے تھے کہ جس بات پر ہے تمام امت کا کہ اللہ کی کتاب کا مزید کے بعد دنیا میں سب سے پہلی کتاب سہی بخاری ہے تو کیا اس بات پر عمل کرتے ہیں یا پھر جب ان سے یہی بخاری دینے کی کچھ روایتیں زمین سے کہا جاتا ہے کہ یہ کس طرح بکلا اٹھتے ہیں یہاں پر بھی پوچھا چاہے روایتوں سے بماری ہر کسی کو جن کے ماں جو پیدا ہونے والا بچہ بخاری کے بخار کو لے کر آتا ہے ہر کمی کو بخاری بخار لگاؤ بہاری بار یہاں بھول لوگ کہ آپ لوگ اس بنیاد پر ہیں بخاری کی روایت ہونے کی بنیاد پر بنیاد پر ہے کس نے بتایا خوب سیرے خوبصورت آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی بیان کے اندر ان کی باتوں کے اندر کس کا تعداد ہے کہ کبھی کچھ کرتے ہیں اور کبھی کچھ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری شریف اللہ کی کتاب کے بعد دنیا میں but it used فاتمے یہ بھی سماج سرماج کی حدیث جو ہے یہ اللہ کے علیٰ کے زمانے سے موجود ہے اللہ کے علیٰ کے اللہ کے علیہ اللہ بنائے گئے بھر سے موجود ہیں لیکن یہ جو بات کے پیداوار ہے تو یہ کہنا کہ حدیث بعد میں آئی اور سہا پہلے آئے یہ کس طریقے کی ہے یہاں کو گاڑیاں دیتے ہیں جو ان کے پر بختار ہے کیونکہ کسی مسلمان کو گاڑی جنا آپ نے پہلے ہی کیا خط تھا کہ مسلمان کو گاڑی دینا چھوٹ رہا ہے اور مختلف یہ مغلوں کے بارے میں ان کا کیا ہے آپ نے پہلے سے آپ سماپت کرتے آ رہے ہوں گے کہ کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے پورا کرنے کے لیے بہتر لا رہے ہیں مسائل مسائل کو سلجھا دیا اور رہا ہے کہ امام کو فضر نہ ہوتے تو ہم لوگ انڈے نہیں کھاتے وغیرہ وغیرہ اور اصل میں اماموں کے بارے میں یہ اسی رکھنا کہ امام معصوم ہے اور ان کی ہر بات ماننی مانگنی ہی چاہیے کہ یہ بہت بڑا گبراہی کی بہت بڑی so say Assalamualaikum right. warahmatullahi Thank <laughs> you. ایک نبی کے دور میں آرام تھی دوسرے ندی کے دور میں ہوئی تھی حالان سو لیکن اس کے باوجود بھی تمام انڈیا گرانا صحیح بولا کتنا زیادہ تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چاروں علم یہ چار ندیوں کی طرح ہے اصل کے زمانے انہوں نے نہیں کہا لیکن ایسا معلوم ہوتا اپنی ان کا ہے یہ آپ کی زیادہ بنتا ہے چار چار ندیوں کی طرح بات ہے ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آیا ہے تو پہلے نبی کی جلدی پنسو ہو چکتی ہے یہاں چار ایمان اگر چار سامنے کیسے ایک ایمان ایک کو ہلال کرتا ہے ایک کو حرام کرتا ہے تو ان ندیوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک پاک ایک ندی کے دور میں ہلاک ہوئی دوسرے نبی کے دور میں ایک چیز حرام ہو گئی इसलिए कि एक नदी के बाद ही दूसरा नदी आता है और आने वाली नदी पहले की के को कमलूक कर देता है ये पैसा कमा देता है चारों इमान नदी की उम्मत है और एक ईमान उस चीज को हराम दे रहा है और दूसरा ईमान उसी चीज को हरान दे रहा है बताइए दो को कमल पैसा हो सकता है दोनों को बराबर हो सकता है बनवाया یہ لوگ سود سے نہیں روکتے نہیں روکتے ارے لوگوں نے بھول دیا ہے روک اللہ تمہارے بارے نے کیا فرمایا محلا اللہ ہمارے کو تعالی خرید و بروقت کو حلال کرا دیا ہے اور دودھ کو حرام کرا دیا ہے को है आय का हमूम पता करता है खराब है दादुल इस्लाम में भी हराम है मुस्लिम और मुस्लिम के दरिया हराम है मुस्लिम और सादूल के दरियान है हराम है और इसी तरीके से मुस्ताविल हो या अरबी हो हर देश لیا ہے اب بتائیے آئے عام ہے چاہے دارو ہے مسلمان چاہے مسلمان مسلمان بھی ادھر ہے مسلمان دادو